تhora, او خدا اور خدا کر جو تحت مچھنی خدا کر ہوتا جو تحت مچھم اپنے حاضر بھائی جان شیر لکھا ہے کہ نہیں آتی اعلی نے دیکھا پڑھا خوش ہوئے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 <tongue> خدا کا کچھ خوشا کا سب کچھ کا ہوا کا کیسے سب کچھ خدا کا بس کا کیسے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 اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے خزانوں کا مالک کر دیا, دیا, دیا، فرما فرماتے ہیں برادر کہ کن چیز میں بھی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب مالک بنایا